السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا اکیسواں لیکچر ہے میں آپ کو تھوڑا سا جو پچھلا لیکچر ہے وہ سمرائز کر کے بتا دوں تاکہ آپ اس لیکچر کو اس کے ساتھ کوڈینےٹ کر سکیں ہم جو پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جی کس طرح ایک انٹرپرنور یا ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ایس ایم ایز وہ بینک کو اپروچ کرے گا کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو شرح ہے اپلائی کرنے کی ٹو دی وہ ایل ایس میں یعنی بڑی جو انڈسٹریز ہیں ان میں تقریباً چوہتر سے اٹہتر ہے سیونٹی ون سیونٹی ایٹ اور جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان میں وہ یہ اور میڈیم انڈسٹریز میں یہ صرف بارہ ہے تو کیوں نہیں چھوٹی انڈسٹریز جو ہیں وہ اس فیسیلٹی سے فائدہ اٹھاتی اس میں کچھ بیریئرز ہیں جو انڈیکیٹ کیے ہیں مختلف سٹڈیز نے جس میں ورلڈ بینک کی اسٹڈیز ہیں گیلپ جو ہے سروے ہے ان کی سٹڈیز ہیں بی آر بی کی اگین اس اسپانسرڈ بائی دا ولڈ بینک ہماری گورنمنٹ کے اپنے اداد و شمار ہیں ہمارے محکموں کے مختلف جو ہیں ان کی اس میں کارکردگی ہے اس میڈا کا کام ہے کہ انہوں نے جو اداد و شمار دی ہیں یہ سارے بڑے اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں جی کہ کچھ بیریئرز ہیں کچھ رکاوٹیں جو بینک کو اپروچ کرنے کے سلسلے میں حائل ہیں راستے میں ایک ایس ایم ای کے بندے کے درمیان اور ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان تو بیسیکلی ہم یہ پڑھ رہے تھے جی کہ ہم کیسے ہاؤ ٹو اپروچ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس فار فائنینسنگ سیکورنگ دی فائنینسنگ تو ہم اس میں مختلف طرائق جو ہیں جو اس کے مختلف میتھڈولوجی ہے اس کی جو مختلف طریقے ہیں اور کس طرح سے ایک بندہ جو لون لینے جاتا ہے اسپیشلی وین ہی ہیز اے بیک گراؤنڈ ایس ایم ای تو اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے بینک اس سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہاں کہاں پہ ہی شوڈ بی کوشیس اباؤٹ کہاں پہ وہ محتاط رہے گا اپنے بارے میں اور اپنی اشیاء کے بارے میں تو uh, آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا کیا جو ہے اسٹیپس وہ ہیں جی ہے جی وٹ بینک نیڈس ٹو نو اباؤٹ یو کہ جی ایک جو بینک ہے ایک ایز اے اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا وہ آپ کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے یہاں میں یہ پھر واضح کر دوں کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے بینک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں اور بینک نے آپ کو پیسے دینے ہیں یہاں پہ اگر آپ ذہن میں ایم سوری ٹو سے اکویلٹی کا ایک سور لے کے جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ بیلنس میں نہیں رہتی تھوڑا سا آپ کو اس میں جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہونا چاہیے کیونکہ بینک جو ہے اس کی اسٹیس آپ کے نسبت زیادہ ہیں آپ تو اپنے کاروبار کو جانتے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی اس کاروبار کو فرام سکریچ آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا لیکن بینک جو ہے اس کے لئے اگر آپ پرانے کسٹمر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نئے کسٹمر ہیں تو اس اے رسکی ایریا فار ہم ٹو بت دیئر اینڈ بفور دیٹ یعنی وہ اس سے پہلے اپنا جو سارا جائزہ ہے آپ کا محتاط جائزہ لے لیں گے کہ جس ایریا میں ہم اسٹیپ ان کر رہے ہیں وہ ایریا کیا ہمارے لیے سیف ہے کہ نہیں اس لیے پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اپروچ کریں تو ان کے جو سوالات ہیں ان کا جو رسپانس ہے ان کی تھوڑی سی جو ان کی جو کنزرویٹو ہیں وہ تھوڑے سے محتاط ہیں ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشو اور لیگل ایشوز پہ تو اس میں آپ کو اس کے آپ افینڈ ہوں یا آپ اس کو کوئی برا منائیں تو اس کو آپ سالو کریں محتاد طریقے سے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کی جو فائنینسنگ ہے وہ ایزی ہو ونس یو آر ریگولر کسٹمر آپ کی ان سے ری اچھی ہیں آپ کا ان سے جو ہے ریلیشن اچھے ہیں گڈ تو ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں آپ کے لیے چیزیں کتنی فیسلیٹیٹ ہو جائیں گی تو جو چیز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بینک آپ سے چاہتا کیا ہے دس لیکچر ڈسکس دی انفارمیشن لینڈرز میں نیڈ ٹو ہیو before دے کین اس یور ریکویسٹ فار فائنانس اس بات کو جی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں جو ایک چیز بہت امپورٹینٹ ہے جس کو میں آپ لوگوں پہ جو ہے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص بینک میں چاہے وہ بگنر ہے چاہے وہ آلریڈی ایک ایگزٹنگ اینٹرپرینور ہے یا کسی اسمال بزنس کو چلاتا ہے اور میڈیم بزنس کو چلاتا ہے یا اس نے ایک نیا شروع کیا ہے بینک کے پاس جب آپ جائیں تو ٹرائی ٹو بی ٹرانسپیرنٹ یعنی کوئی بات ایسی نہ کریں ڈوج دینے کے سلسلے میں خدا نخواستہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک جنرل کرائیٹیریا بتا رہا ہوں اس لیے اس میں تھوڑا سا مجھے صاف گوئی سے کام لینا پڑ رہا ہے کہ آپ کسی قسم کی جو ڈوجنگ ایچیٹیوڈ ہے وہ نہ رکھیں بی سنسیئر بی گڈ مین اور ان کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی ہر ایک چیز بتائیں وہ چیزیں کیا ہیں کہ خدا نہ خاصتا جی آپ کی جو ایسٹس ہیں جن کو آپ ان کو ایز آفر کر رہے ہیں ان کی اوپر پہلے سے کوئی چارج پلچ تو نہیں ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی گارنٹی ان کو آفر کی ہے کسی جائیداد کی صورت میں کسی مکان کی صورت میں کسی پراپرٹی کی صورت میں کسی فیکٹری کے اوپر اور یا کسی اور ایسے ٹینجیبل ایسٹ کے اوپر اگر انہوں نے میک کہا ہے کہ ہم چارج کریٹ کریں گے چارج کریٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی سکیورٹی کے طور پہ اپنے پاس رکھے گئے اگینسٹ گیونگ یو منی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایز اے پروڈینشل اگر ایک سو تیس آپ کے پاس ہیں تو آپ کے اگینسٹ بینک جو ہے آپ کو اس کے اگینسٹ سو روپے دینے کا مجاز ہے تو وہ سو روپے دینے سے پہلے بینک یہ ایس کرتا ہے کہ کیا ایک سو روپے کی جو سیکیورٹی ٹینجبل آپ نے دی ہے کیا وہ ایگزٹ کرتی ہے اور کیا واقعی اس کی ویلیو ایسے ہے اور لیگلی کیا وہ کلیئر ہے اور اس میں کوئی ایسا سکم یا کوئی ایسا کوئی ایسا لیگل نکتا تو نہیں ہے کل کو جو بینک کو ڈاکومینٹیشن میں یا اس کی جو پروسیسنگ ہے یا, یا جب کیس آپ کا کریڈٹ کمیٹی میں اوپر جاتا ہے تو وہ کوئی ڈفیکلٹی ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ وائل نیوٹنگ یور تھنگس ٹو دی بینکرز آپ اگر کہیں گے جی کہ نہیں uh, میں فار مے سم ٹائم سم باڈی کین ڈاچ دا بینک کہ جی اس پہ کوئی چارج نہیں ہے یا آپ کے کوئی بیڈ کریڈٹس نہیں ہے بالکل کھل کے بتائیں کہ جی اگر خدانہ خاصہ کوئی ماضی میں ڈیفالٹ ہے آپ کی کوئی یا کوئی کسی قسم کی آپ کی جو پراپرٹی ہے جو آپ ایز ایسٹ ان کو دے رہے ہیں ٹینجیبل ایسٹ اس کے اوپر کسی اور بینک کا چارج آلریڈی ہے یا آپ نے اس کو کسی گورمنٹ سیکٹر میں جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے یا کسی کوٹ میں ایز اے گارنٹی یا کسی بھی جگہ پہ اس کو آلریڈی اس کی جو گارنٹی ہے وہ دی بھی ہے تو کیا آپ کے پاس جو ہے اس کا جو ریلیز سرٹیفکیٹ ہے اور آپ نے پراپرلی اس ڈاکومینٹ کو ریلیز کرا کے اگین لیگلی اس کو ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر کیا ہے یا نہیں سیکنڈلی اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ میری پراپرٹی کی ویلیو اتنی ہے کہ میں اس میں سٹل گنجائش ہے کہ میں اس کو دو بینکوں سے ٹریٹ کر سکوں تو جو پہلا بینک ہے جسے آپ فیسلٹی دے رہے ہیں وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا جس کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ فار دا سیکنڈ چارج کہ جی مجھے کوئی اتراج نہیں ہے کہ جو دوسرا بینک جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اسی پراپرٹی کے اوپر سیکنڈ چارج کریٹ کر لے لیکن اس میں سبارڈینیشن کی کنڈیشن ہوگی یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک پراپرٹی پہ دو بینکس کا چارج ہے اور خدا نخواستہ آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بینک اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے تو پہلا حق جو ہے وہ پہلے بینک کو ملے گا اگر اس کی لائبلٹی پوری ہونے کے بعد کچھ پیسہ بچے گا تو اس کا حق جو سیکنڈ چارج والا بینک ہے اس کو ملے گا تو اگر ہم ہماری ہر جو, جو, جو بزنس مین ہے جس نے کبھی نہ کبھی کوئی لینڈنگ کی ہوتی ہے یا بورنگ کی ہوتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے لیٹر آف کریڈٹ میں یا کسی اور قسم کے فائنانشل انسٹرومینٹ میں وہ انوالو ہوتا ہے ایون اگر وہ گارنٹی بھی ہے جس سے گینس اس نے پیسے دیے ہیں تو ان کی جو ہے اسٹیٹ بینک کے اندر پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جس ڈپارٹمنٹ کو سی آئی بی کہتے ہیں تو بینکس جو ہیں آپ ان سے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یوور ڈاجنگ اور یہ بڑا ایک نیگیٹو ایچیوڈ ہوگا اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا پریزنٹ جو اس وقت سچویشن ہوگی وہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہو جائے گی بلکہ فیوچر میں بھی آپ کے اوپر جو ہے ڈورز وہ کلوز ہو جائیں گے فار دی ریلیٹڈ فائنینشیل سچویشن تو اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پھر ہے جی ہمارے پاس جنرل کریڈینشیلس کہ جی ایک آپ کے جو جنرل ایک آپ کا جو ریفرنس ہے آپ کی جنرل جو ایک ہسٹری ہے وہ کیا ہے کیا وہ ایسی ہے کہ جو بینک ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر قرضہ دے سکیں آپ کی ریپٹیشن مارکیٹ میں ایز اے اے جو ہے فیکٹری اونر ایز اے ایز اے بارور ایز اے بزنس مین جو آپ کی ہے وہ کیا اس کے کریڈینشلز کیا ہیں کریڈینشلز میں آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں جی کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کریڈینشیل کو کمپوز کرتے ہیں پہلے ہے جی اس میں لیٹر اف انٹروڈکشن بات یہ کہ اگر تو بینک آپ کو پہلے جانتا ہے اور آپ سے فیملیئر ہے آپ کی ٹرانزیکشنس کو آپ کے اکاؤنٹس کو اس نے ہینڈل کیا ہے آپ نے کوئی گارنٹی یا کوئی لون یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹرومینٹ اسی بینک سے حاصل کیا ہے تو پھر تو بینک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو انٹرٹین کرنے میں اف یو آر اے بگنر اور آپ پہلی دفعہ اس فائنینشیلچویشن کو اپروچ کر رہے ہیں اور آپ کا ریفرنس کوئی نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک لیٹر لے لیں کو ریفرنس کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی می بی اگر آپ اپنے بائرز کو دیکھتے ہیں تو ان میں اگر کوئی اسٹرانگ آدمی ہے ایون آپ کی جو جی مشینری مینوفیکچر ہے اگر وہ ایک انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو اس کے ریفرنسز کو ساتھ اٹیچ کر لیں پھر آپ یہ دیکھیں جی کہ آپ کا کوئی ایسا قریبی دوست یا ایسا بندہ جو آپ کو جاننے والا ہو اور وہ ایک انڈائریکٹلی ریفرنس لکھے جی کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے اس کی جو آنےسٹی ہے اور اس کا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا اچھا ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بینک جو ہے اس کے ساتھ ریشن اسٹیبلش کرے بیکاز میں اس کو بیس سال سے یا پندرہ سال سے واٹس میں اس کو جانتا ہوں اور پریفر کریں کہ ایسا شخص جو آپ کو ریفر کر رہا ہے اور آپ کا ریفرنس دے رہا ہے یا آپ کے لیے انٹروڈکٹری لیٹر دے رہا ہے وہ ایک نون آدمی ہو بزنس کمیونٹی میں جس کی اپنی ساخ ہو اگر آپ ایک رنگ ریفرنس سے جائیں گے تو آپ کے لیے وہ پوزیٹو پوائنٹ کے بجائے نیگیٹوٹی کی طرف جائے گا جو کہ ایک بارور کے لیے اچھا پوائنٹ نہیں ہے لیٹ سی واٹس نیکسٹ یور پروفائل پروفائل کیا ہے جی پروفائل یہ ہے کہ بینک آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہے آپ کی پدائش سے لے کے آپ کی لاسٹ ایجوکیشن آپ کے بیک گراؤنڈ آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کی آئی ڈی اف یو آر این آپ باہر کام کرتے ہیں اور پاکستان بزنس کے لیے ہیں اور ایز اے پاکستانی آپ یہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو آپ کا جو لیگل سٹیٹس ہے یہاں پہ وہ کیا ہے آیا آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں یا اگر ایکسپیکٹریٹس ہیں تو کیا آپ کسی اور ملک کے پاسپورٹ پہ ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہیں وہ پرماننٹ سٹیزن کارڈ لے کے رہ رہے ہیں یا آپ کا جو بھی لیگل سٹیٹس ہے اس کو آپ جب پھر میں یہی گزارش کروں گا کی کہ آپ بی ٹرانسپیرنٹ بی آنےسٹ آپ کو ایٹ دی اینڈ یہی ٹرانسپیرنسی یہی آنےسٹی جو ہے یہ پے کر جائے گی بیکاز اگر آپ بینک کو ڈاچ کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہ آ بینک کو اس کا پتا چل جائے گا اور آپ کا جو سارا وہ اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جائے گا جو مورل اسٹرکچر ہے اور اس سے جو مارل اسٹرکچر جب کلیپس ہوتا ہے تو اس سے فیزیکل اسٹرکچر کو بڑا فرق پڑتا ہے جو بینک کے ساتھ آپ کا انٹرپرسنل ریلیشنشپ ہے وہ اس سے ہو جائے گا اس میں جو ہے آپ نے اپنے پروفائل میں جس طرح اس کو بنانا ہے جس طرح اس کو آپ نے ترتیب دینا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بتائیں گے اس میں تفصیل کے ساتھ آج کے لیکچر میں جی کہ پروفائل اپنا جو ہے وہ کس طرح بینک کو پریزنٹ کرتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے وہ ایک پازیٹو جو ہے اس کا آسپیکٹ جو ہے وہ بینک کی نظر میں بن سکتا ہے بورشیور آن یور بزنس یہ جی ایسے ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بی آپ اس سے فیملئر ہوں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو لینڈر ہے اس کے بارے میں یا وہ افیسرز جو آپ سے ڈیل کر رہے ہیں فائنینسنگ کے ان کو پوری انفارمیشن ہو تو جو آپ نے بروشی اپنا جو ان کو دینا ہے انٹروڈکٹری اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنی جتنی مشینری ہے اس کا بیک گراؤنڈ اسپیشلی اس کی جو پریویس ریفرنسز ہیں جی کہ یہ مشینری فلا فلا انڈسٹری میں فلا فلا ملک میں پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اس کے یہ, یہ جو ہے پچھلے جو ہے کریڈینشلز ہیں سیکنڈلی آپ کا جو مینوفیکچر ہے اس کے بارے میں ضرور آپ اگر اف ہی از ملٹی نیشنل اور ایک اچھا مشینری سپلائر ہے تو آپ اسے ریکویسٹ کریں جی کہ مجھے اپنے آپ پاس ریفرنس دیں کہ آپ نے یہ مشینری پہلے کہاں کہاں بیچی ہے اور اس مشینری کے ریفرنسز کیا ہے اور کس طرح سے یہ کامیاب ہوئی ہے تھرڈ آپ اپنی مارکیٹ جو ہے پٹینشل مارکیٹ اگر آپ کے پاس کوئی بائی بیک ہے بائی بیک کیا ہوتا ہے کہ نارملی وین یو آر آپٹنگس فار سم بزنس تو اگر اف اٹس لوکیٹو بزنس تو کچھ پارٹیز آپ کو اسپیشلی یہ نارملی امپورٹ میں uh, اور ایکسپورٹ میں یہ ہوتا ہے یعنی وہ لوکلی اگر آپ کی آئٹم جاندار ہے تو کچھ پارٹیز جو ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ سے پانچ سال کے لیے یا چھ سال کے لیے یا دس سال کے لیے آپ سے ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں جس کو بای بیک اگریمنٹ کہتے ہیں بای بیک اگریمنٹ کیا ہے کہ جی آپ جتنی پروڈکشن کریں گے اس میں سے ساٹھ پرسینٹ یا پچاس پرسینٹ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے افکوس اس کی پھر لیگل ڈیٹیلز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اگریمنٹ uh, میں آ جائیں گی لیکن با بیک اگریمنٹ ایک نارمل چیز ہے ایک اچھی انڈسٹری کے لیے اسپیشلی اب جب میں, ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو بعض فیکٹریز اب الحمدللہ پاکستان میں ایسی بھی ہیں جو بیس بیس سال کے بائی بیک میں سے منسلک ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی انٹروڈکشن اتنا اچھا ہے کہ ان کو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کریں تو اگر اس قسم کے انسٹرومنٹ اگر مل جائے تو اس کا تو آپ سمجھیں کہ یو آر آن دا فرسٹ اسٹپ یو آر آن اے وننگ سائڈ کہ آپ کا ایج ہے ایک کہ جی بینک کہتا ہے کہ میں تو سیف ہوں اتنے عرصے کے لیے اس لیے مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہے بٹ اٹس ناٹ دیئر وچ وچ از ناٹ اے پرابلم ان ایون فار یو تو آپ ضرور اپنی مارکیٹ کے بارے میں کہ آپ کا پوٹینشل بائر کون ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں جرنل انفارمیشن ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے چیمبر آف کامرس سے اس میڈا سے اور دوسرے محکموں سے لے کے دیں کہ جی اس کی اینوئل ایکسپورٹس کیا ہے اس میں انکریز کی گنجائش کتنی ہے آپ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کا جو سپلائر ہے یا مینوفیکچرر ہے جو مشینری کا ان کے پاس بڑے اچھے ریفرنسز ہوتے ہیں جی فلا فلا ملکوں میں یہ مشین ہم نے بیچی فلا فلا برانڈ جو ہے یہ اس مشین سے بن رہا ہے تو وہ ایک ایڈڈ آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا جو ایسیٹ ہے آپ کے انٹروڈکٹری پروفائل کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑا آپ اینیلس اس میں ضرور رکھیں کہ جی مارکیٹنگ کے اندر اس وقت آپ کا جو یہاں پہ پوزیشن ہے کتنا بڑا گیپ ہے یا کتنی وہ جگہ ہے جو آپ نے گھیر کے یا آپ نے اس کو کور کر کے اس کو اپنی پروڈکٹ کو کھپانا ہے اور مارکیٹ آپ کو اتنا وائڈ یا اتنا خلا دے رہی ہے جس میں آپ بڑی ایزیلی ایزی فٹ ان ہو رہے ہیں کبھی ایسی مارکیٹ کی طرف مت جائیں جو یہ ایک امپریشن دے کہ آپ ایک اوور لوڈیڈ آلریڈی سے اوور لوڈیڈ مارکیٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو سٹینڈنگ کے لیے جو جگہ ملے گی وہ بہت مشکل سے ملے گی یا نہیں ملے گی تو بینک جو ہے پروفائل میں یہ چیزیں جو ہے وہ ضرور دیکھتا ہے مشینری نامن کلیچر آپ کی مارکیٹنگ ہسٹری اور آپ کے پوٹینشیلز فار مارکیٹنگ اس کے لیے کچھ آپ اگر ان ایڈوانس لیٹرس دے سکیں اور اپنی کارسپونڈینس جو آپ کی اپنے پوٹینشیل uh, uh, جو بایرز ہیں ان سے ہو چکی ہے سیمی کمٹمنٹ سارٹ آف لیٹر آف انٹینٹ کہ جی uh, ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے خریدیں اور انہوں نے اپنے انٹینٹ آپ کو دی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اگر اپنے your profile, your, uh, uh, uh, uh, capacity, آپ نے برویشور میں اپارٹ فرام یور کمپنی بیک گراؤنڈ یور پروفائل یور مشینری کنفیگریشن یور اینول کیپیسٹی آپ کا را مٹیریل کے سورسز یہ بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں ایف یو ہیو اے گڈ سورس آف را میٹیریل اٹس اے گڈ کمپنی اس کی آپ کا بہت پازیٹو اثر پڑے گا اگر آپ کا ایک شیکی سا سورس ہے را مٹیریل کا تو وہ تھوڑا سا بینک کو بھی ہلا دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں Uh, with some if possible فیو فوٹوگرافس آف یور مشینس اینڈ یور بلڈنگ دین آپ کی جو پوری background ہے کہ جی ہمارے پاس فائنینشل کے علاوہ جو ہمارا پرسنل اسٹرکچر ہے آرگنائزیشنل چارٹ ہے وہ کیا ہے ہمارا اکاؤنٹس کا سسٹم کس طرح ہینڈل ہوتا ہے ہمارے you have I mean if it's a private کمپنی اور یا وہ اسٹاک لسٹڈ کمپنی ہے تو آپ کو پھر اس کے لیے اپنے چارٹڈ اکاؤنٹینٹس کا یا اپنے جو آپ کے لیگل ایڈوائزرز ہیں ان کا نام دینا چاہیے دی ایڈ ٹو یور ریپوٹیشن کہ جی ایٹ لیسٹ دس کمپنی ہیز اے اسٹرکچر وچ از اے ویری گڈ اسٹرکچر اور جس میں ہر بندے کی ایک لیگل پوزیشن ہے اور کوئی ایسے وائڈز نہیں ہے کوئی ایسی اس میں ڈیفیشنسیز نہیں ہیں کارپوریٹ لیول پہ جو کل کو کسی مصیبت کا باعث بنے اپنا آرگنائزیشن چارٹ جی ہمارا فیننس کا ڈپارٹمنٹ یہ شخص ہینڈل کرتا ہے یا یہ ہمارا سسٹم ہے کہ ہم بکس کیسے مینٹین کرتے ہیں یہ ہمارا انوینٹری سسٹم ہے جس کو ہمارا سٹور کا ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے یہ ہمارا را مٹیریل کا سسٹم ہے کہ جی کس طرح سے ہماری شپمنٹس آتی ہیں یا لوکل اگر ہے تو کس طرح سے ہم اس کو پرکیور کرتے ہیں اور کس طرح رپورٹنگ کا ایک سسٹم جو آرگنائزیشن چارٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے مینجمنٹ میں کہ جی کس طرح سے پرسنل مینجمنٹ ہے کس طرح سے ایک بندہ دوسرے کو رپورٹ کرتا ہے اینڈ ہوم ٹو یو have to contact کہ کس صورتحال حال سے نمٹنے کے لیے آپ کو کس بندے سے انفارمیشن لینی چاہیے یہ سب کا نام ان کا فون نمبر کانٹیکٹ نمبر ای میلز یہ ساری چیزیں آپ کے بروشہ میں کلیئرلی ہونی چاہیے لیٹ سی واٹس نیکسٹ ویو بینک اینڈ ادر ریفرنس اس میں یہ جی جی بینک اور آپ کا جو دوسرے ریفرنسز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اب اگر تو آپ اسی بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے پاس آپ بورنگ کے لیے گئے ہیں تو اٹس آل رائٹ دے ولو ایوری تھنگ اباؤٹ یو بٹ ایف یو آر ود ان ادر تو وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یو کین آلویز ریکویسٹ یو ایر بینک کہ جی میرے بارے میں یا آپ مینشن کر دیں اپنے پیپر میں جو ریکویسٹ ہے آپ کی لون کے لیے کہ جناب میرا جو بینک ہے یہ فلاں بینک ہے اور اس میں یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ ضرور لکھیں کہ آپ کا وہاں پہ ڈیلنگ پرسن کون ہے سم ٹائم ان بگ جہاں پہ انڈیویجل ریلیشن نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے آپ ضرور لکھیں جی کہ ڈیلنگ مینیجر کون سا ہے اور کون بندہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیل کرتا ہے ریفرنس دینے سے پہلے آپ ضرور جائیں ان شخص کے پاس جو آپ کو ڈیل کرتے ہیں ان صاحب کے پاس اور ان سے بتائیں کہ اس طرح آپ نے ایک ریفرنس کے لئے جو ہے وہ کہیں نام دیا ہے بینک کا تاکہ ان کے نالج میں ہو کہ جب آپ کا ریفرنس آتا ہے تو وہ آپ کو پہلے انفارم کر دیں جی کہ یہ میں نے بینک میں اپنے ریفرنس کے لیے لکھا ہے اب اس ریفرنس میں کیا آ جاتا ہے کہ اس ریفرنس میں آپ کے اکاؤنٹس کی جو پچھلی کنڈیشنز ہیں کہ جی آپ کتنے عرصے سے بینک کے کسٹمر ہیں بینک کے ساتھ آپ کا جو بہیویئر ہے فائنینشیل بہیویئر وہ کیسا ہے آ, آپ کا کوئی ڈیفالٹ تو نہیں ہے یا بینک کے ساتھ آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی بھی بینک آپ سے کاپی مانگ سکتا ہے جی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اکاؤنٹس جو ہے جو دو یا چار یا چھ یا دس سال سے کسی کے ساتھ چل رہا ہے اس کی ہسٹری دیں اس سے ایٹ لیسٹ بینک اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کو پتا چل جائے گا ان کی لکویڈیٹی کیا ہے ان کی فائنینشیل کیا ہے اور اف یو ہیو اے گڈ بینک ریفرنس تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے کیونکہ بینک ریفرنس جو ہے اس کے اوپر ایک چیز ضرور دیکھ لیں کہ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ uh, کہیں پہ uh, خدا ناخواستہ میں آئی ایم ناٹ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ بینک والوں سے لیٹر لکھواتے ہیں اور اس میں پھر بینک جب تھوڑی سی ایکزجریٹ کر دیتا ہے چیز کو تو وہ نیچے ایک لائن لکھ دیتے ہیں جی کہ دس لیٹر از اسپیسیفکلی ایشوڈ آن دی ریکویسٹ آف دا پارٹی تو ایسا لیٹر کوئی مضبوط لیٹر نہیں ہوتا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ ایک اوپر لکھا جا چکا ہے اسپیسیفک request آف دا کسٹمر تو دوسرا بینک چونکہ دے آر ویری اویئر آف بینک ٹرانزیکشن اینڈ بینکنگ بہیویئر تو اس سے بہت بہتر وہ لیٹر ہوتا ہے جو ایک اسٹینڈرڈ اسپیسیمن ہو جس کے اندر بینک کلیئرلی لکھے Because if you are transparent ٹرانسپیرنٹ nothing to be uh, a favor for you کوئی آپ کے لئے کوئی رعایت نہیں ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے ایکسٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے کہ جب کوئی بینک سے ریفرنس مانگتا ہے تو اس کا ایکسٹینڈرڈ فارمیٹ بنا ہوا ہے جس کے مطابق بینک جو ہے وہ دوسرے بینک کو لکھتا ہے کہ جی اس بندے کی ریپوٹیشن یہ ہے یہ ہمارے ساتھ سے کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی کسی قسم کے نیگیٹو افیکٹ ہمارے بینک بینکوں پر یا ان کے لین میں نہیں ہے تو یہ سفیشینٹ ہوتا ہے کو آپ اگر زور سے زیادہ ایکزیجریٹ کرائیں گے تو اس میں پھر نظر آئے گا کہ جیسے یہ اوور جو یہ انٹینشلی کی گئی ہے تو دیٹ از ناٹ اے گڈ ایٹی ٹیوڈ اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی گڈ امپیکٹ آن یور لینڈ دا پروپوز لینڈ لیٹ سی نیکسٹ پروف آف کمپنیز اونرشپ اور رجسٹریشن ظاہر ہے جب آپ, ایک, آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے آپ اس کے بہاف کے اوپر ایک آپ نے کوئی فیکٹری یا کارخانہ یا ایک uh, کوئی بنائی ہے تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ نارملی جو ہمارے ملک میں رائج ہیں وہ یا تو اونرشپ ہے پروپریٹرشپ جسے کہتے ہیں سول پروپریٹرشپ اس کے لئے یہ پروف ہوتا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کی جو کمپنی کے اندر جو آپ کے دوسرے محکمے ہیں وہاں پہ آپ کو جب رجسٹر کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ سٹیٹس دیتے ہیں اپنا جس کی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہوتی ہے انکم ٹیکس کی سیل ٹیکس کی سیکنڈلی اگر اس سے پارٹنرشپ کیسا تو وہ اس میں پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے اور ایک کمپنیز ایکٹ کے تحت جو اس کا ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو رجسٹر کرتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے لمٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو آپ کا اس میں میمورینڈم ہوگا ایسوسیشن کا آرٹیکل ہوگا اور اس کے پاس آپ کا جو ہے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جسے کہتے ہیں وہ ہوگا اس میں ایک فارم ہوتا ہے جس کو فارم 29 نائن کہتے ہیں ان کیس آف اے پرائیوٹ لمیٹڈ کمپنی فارم 29 جو ویریفائڈ ہے اس کی کاپیزیں فارم ٹوینٹی نائن کیا ہے فارم ٹوینٹی نائن یہ ایک, ایک فارم ہے جس کو ایشو کرتے ہیں ہمارا سیکورٹی اینڈ جو, جو رجسٹریشن کا محکمہ ہے کمپنیز کا یہ اس کو ایشو کرتا ہے سرٹیفائڈ جی یہ, یہ ش... جو اشخاص ہیں اس کمپنی میں ڈائریکٹر ہے اس کا چیف اگزیکٹو یہ صاحب ہیں یہ اس کمپنی کا چیف اکاؤنٹینٹ ہے اور یہ صاحب اس کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہیں تو اٹ از اوفیشل ڈاکومینٹ وچ از انڈورس بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ایف یو ہیو لسٹرڈ کمپنی یا آپ کی یہ public company ہے then you also have to add the commencement of business certificate یہ بھی certificate incorporation certificate کے ساتھ ہی جاتا ہے سم کیسز جو بینکس ہیں وہ آپ سے مانگ لیتے ہیں جی ہمیں شیئر کا بھی آپ دیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس کمپنی میں اگر آٹھ شیئر ہے تو اس میں 8 کے 8 ہی directors ہوں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ تو ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹرز بن جاتے ہیں اور جو لوگ سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں یا جو لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے وہ ایز uh, جو شیئر ہولڈرز وہ ہوتے ہیں تو شیئر ہولڈرز کی ڈیٹیل جس ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے اس کو فارم اے کہتے ہیں یہ بھی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ uh, ہے کمپنیز کا جو سیکورٹی اینڈ کمپنیز سے ڈیل کرتا ہے اٹس اے فیڈرل اینٹٹی انڈر دی گورمنٹ آف فائنانس تو آپ کو جو فارم ہے وہ یہ جی ڈیٹیل دیتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر کون کون سے اشخاص جو ہیں ٹوٹلی اررسپیکٹو آف کے ڈائریکٹرس کون کون سے ہیں ٹوٹل آپ کو پروفائل جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ ڈاکومینٹیشن یا آپ کی uh, کمپنی ٹرسٹ ہے یا ایک کارپوریٹ سیٹ اپ ہے uh, یا ایک uh, آپ نے مل کے اس کا جو ہے ایک کارپریٹو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جو کچھ بھی اس کا ہے اس کے پاس آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے آفیشل ڈاکومینٹیشن تو بینک کو اس کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یعنی آہ, وہ اونرشپ کا ثبوت اور اس کے ریلیٹڈ ڈاکیومینٹ جیسے میں نے کہا ان دا کیس آف پرائیویٹ کمپنی آرٹیکل ایسوسیشن میمورینڈم فارم ٹوینٹی نائن فارم اے ضرور آپ اٹچ کریں تاکہ آپ کی جو امپیکٹ ہے اوور آل امپیکٹ جو کمپنی کا ہے وہ پتا چلے اور بینک کو یہ پتا چلے کہ جی اس شخص کے پاس یہ حق حاصل ہے اس کو ہی از the آف دا کمپنی اور ہی از ون آف دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی تو یہ اس بہاف پہ ہمارے ساتھ نیگوسیٹ کر رہا ہے دوسری جو اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے جو میں آپ سے گزارش کر دوں پروپریٹرشپ میں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ یو آر دا سول ہینڈلر آف ایوری آپ خود جاتے ہیں بات کرتے ہیں جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو یہ ڈیسائڈ ہوتا ہے پارٹنرس کے درمیان کہ who will be dealing with the banks or اور will be negotiating on the behalf of the other اس کے سلسلے میں وہ ایک کمپنی کے اندر ایک, ایک, ایک آپ کو مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے جی کہ فلاں فلاں شخص جو ہے ایز اے مینجنگ پارٹنر اور ہی ول بی ڈیلنگ ود دا بینک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بینک سے پہلے نگوشیٹ کرتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس بورڈ کا ایک ریزولوشن ضرور ہونا چاہیے ریزولوشن کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے وہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس کی باقاعدہ ایک انٹری ہوتی ہے بک میں جس کو منٹس بک کہتے ہیں اس قرارداد کے منٹس جو ہیں ان کو انڈورس کیا جاتا ہے اور ایک ریزولوشن بنایا جاتا ہے جی کہ جس کے اوپر تمام منیمم تین ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں اگر کمپنی کے اندر دو ہیں تو پھر دو سائن کریں گے کہ جی فلاں فلاں شخص کو ہماری کمپنی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نومینیٹ کرتے ہیں ٹو ہیو اے نیگوسن ود دا بینک ریگارڈنگ دس دس دس ایکسوائز فیکٹری فار ایکس وائز اور اس کے بعد اس کے اسپیسیفن سیگنیچر اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کسی بھی بینک کے ساتھ ڈیلنگ کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تاکہ بینک کا آپ کے اوپر جو کانفیڈنس ہے وہ مضبوط ہو جائے اور یہ ایک لیگل فارمیلٹی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں انٹر ہونے سے پہلے اور بعد آپ کو اپنی ثبوت جو ہیں قانونی ان کو پورا کرنا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں ایک یہ بہت ضروری چیز ہے پھر ہے جی ہمارے پاس چیک لسٹ فار ا کیریئر پروفائل اور اِسی وی آپ جب کسی انسٹیٹیوشن کو اپروچ کرتے ہیں تو نیچرلی وہ اگر آپ کو جانتے نہیں تو وہ آپ سے کہیں جی آپ کون ہیں آپ کتنا پڑے لکھے ہیں آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا ایکسپیرئنس کیا ہے آپ بگنرس تو نہیں ہے کہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے یہ کل کام شروع کیا وچ از اے ڈیفیکلٹ جاب تو اس کے لئے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اپنا پروفائل دیں اگر تو یہ اونرشپ ہے سول پروپٹرشپ ہے تو آپ کو اپنا پروفائل دینا پڑے گا اگر یہ پارٹنرشپ کنسرن ہے تو آپ کو تمام ان لوگوں کا پروفائل دینا پڑے گا جو آپ کے ساتھ پارٹنر ہے اف اٹس اے پرائیویٹ کمپنی تو کمپنی کے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں جو شیئر ہولڈر ہیں ان کا فردن فردن سب کا جو ہے پروفائل دینا پڑے گا جی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروفائل ہے جس کو سی ویبی کہتے ہیں تو اس کو جو طرح سے بنائیں کیا کا میتھڈ ہے اور کس طرح سے ہم اس کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ تھوڑے سے مختصر وقت میں کیونکہ بینکرز جو ہوتے ہیں دے ویری پیپل ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آٹھ یا دس یا بیس صفحے کا پروفائل پڑے اور آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں جن چیزوں پہ آپ نے زور دینا ہے وہ ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں کو اس ایریا کو امفرسائز زیادہ کریں جن چیزوں کو آپ نے کوئی زیادہ ذکر جس کا نہیں کرنا ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی پرائمری ایجوکیشن فرض کیا اس کا ذکر کرتے ہیں تو دیٹ از بینک آپ اپنی لاسٹ آف ٹین ڈگری کا ذکر کر دیں زیادہ جو چیز اس میں قابل ذکر ہے وہ آپ ایکسپیرینس ایک ہے اور آپ کے ریفرنسز ہیں جی, یہ میرے جو لوگ ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ مائی ریفرنسز تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا کیا چیک لسٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ ہیں جن کو مد نظر رکھ آپ اپنا سیوی بینک کو پہلا تو ہے جی کیپ تو پروفائل اور سی وی شارٹ میں نے جیسے گزارش کی ایک یا دو صفحے سے زیادہ بڑا سی وی نہ بنائیں کیونکہ کسی کے پاس آپ کا دس صفحے کا سی وی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا اور وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی جس میں آپ کی جو مین چیز ہے اگر وہ کو پڑھ بھی لیتا ہے دس صفے تو اس کا ایکسٹریکٹ اس کے ذہن میں نہیں رہے گا مشکل ہو جائے گا ٹو دا پوائنٹ اپنی جو ہے لاسٹ ایجوکیشن کی کیا تھی وہاں سے شروع کریں اور بی پرائز بی ٹ پوائنٹ پھر ہے جی فوکس آن دا سگنیفیکینٹ انفارمیشن اس انفارمیشن پہ اس معلومات پہ زور دیں جس کی اہمیت ہے غیر اہم غیر ضروری چیزوں کو ڈسکس کرنا اس کے لئے کوئی آ, جو ہے وہ اٹس ناٹ اے پازیٹیو پوائنٹ آپ اپنی لاسٹ ڈگری آپ اپنا ایجوکیشن جو بیک ہے اگر ایجوکیشن نہیں ہے خزانہ خواستہ تو اٹ اگر آپ کا سفیشینٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ جو ہے اس کی آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس کو وہ بڑا ویلیوڈ ہوتا ہے ان, ان دی فائنینشل کے آپ کا ایک متعلقہ فیلڈ میں تجربہ ہے اس کو ضرور لکھیں اور اگر خدا نہ خاص آپ خود جو ہے وہ آہ آہ آہ آہ آہ آپ کے پاس ان چیزوں کا فقدان ہے تو آپ دیکھیں کہ اف اس سے پارٹنرشپ کنسرن اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو آپ کی جو دوسرے حضرات ساتھی ہیں ان میں سے ایسے لوگ ضرور رکھیں جن کا کم سے کم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو اچھا ایک جو امپریشن بن جائے جی کہ اس کمپنی میں یہ جو صاحبان ڈائریکٹرز ہیں یا پارٹنرز ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے یا ایجوکیشن جو لیول ہے اس قابل ہے کہ بینک کی چیز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں یعنی اس پیسے کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل کیپیبلٹیز ان میں ہیں پھر چیک لسٹ میں ہے جی پریزینٹ یور پروفائل ان order سجیسٹڈ بلو کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنا پروفائل جو ہے وہ بنانا ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے جو ایک, ایک, ایک انٹرپنیور کے لیے ایک ڈیزائن کیا گیا ہے مختلف ریسرچ کے بعد کہ جی لوگ ٹو دا پوائنٹ اور پرسائز رہ کے کس طرح سے اپنے آپ کو نریٹ کر سکتے ہیں لیٹ سی واٹ وی ہیو ہی پہلے جی نیم سمپلی نریٹ نیم یو گیون اینڈ فیملی نیم آپ کا بعض لوگوں کی ایک شناختی کارڈ پہ کچھ اور نام ہوتا ہے اور عرفیت کچھ اور ہوتی ہے مثلا آپ اپنا جو اصل نام ہے وہ بھی لکھیں اور جو آپ کو کسی نک نیم سیپ کرا جاتا ہے یا آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی سر نیم لگاتے ہیں جو کہ آپ کا آئی ڈی میں مسنگ ہے یا کوئی کاسٹ لگاتے ہیں اس کو بھی مینشن کریں تاکہ کہیں پہ کوئی کنفیوژن جو ہے کیونکہ یہ لیگل میٹرز کریئٹ نہ ہو پہ جی پرسنل ڈیٹیلز اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے کس شیئر میں آپ پیدا ہوئے آپ کا جو ہے سٹیٹس کیا ہے یو آر اے پاکستان اور سٹیزن اف پاکستان اگر آپ نہیں ہیں اف یو آر ایکسپیکٹریٹ آپ یہاں کس چیز پہ رہے ہیں آر ہیئر آن جو ریزیڈینٹ پرمنٹ پہ رہ رہے ہیں یا آپ کے پاس جو گورنمنٹ کا ریزیڈینس کارڈ ہے وہ ہے پرماننٹ کارڈ یا آپ کے پاس کسی اور ملک کی گرین کارڈ یا کوئی نیشنلٹی یا کوئی اس کی جو ہے سٹیزن شپ اگر کوئی کسی قسم کی ہے تو ڈونٹ ہائیڈ اٹ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کلیئرلی جو ہے اس کو مینشن کریں اور اس کے بعد جو آپ کی ڈیٹیل ہیں ساری کی ساری کہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے آپ کا کورسپانڈنگ ایڈریس کیا ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے ڈاک وہ مل جائے اور ایک پرماننٹ ایڈریس ضرور دیں تاکہ اگر خدا ناخواستہ اپنا ٹیمپریری ایڈریس آپ چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ ایٹ لیسٹ تاکہ کوئی بھی اگر آپ کی میل یا کوئی آپ کو چیز آتی ہے تو وہ آپ کو پہنچے دوسرا آپ کا ٹیلیفونک جو ان سے رابطہ ہے اس کے نمبر آپ کا جو فیکس کا ہے اور آپ کا اسپیشلی آج کل چونکہ آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کیا جا رہا ہے اسپیشلی ان دی ماڈرن انسٹیٹیوشنس تو ای میل ایڈریس اف اٹ از پاسبل تو ضرور اس کو دیں جی پھر ہے جی ایک جرنل سی جو ہم نے پہلے بات کی ہے اڈریسز ٹیلیفون اینڈ فیکٹس نمبرز میرٹل سٹیٹس کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ڈیٹ آف برت یہ بھی میں نے ارض کر دی پہلے نیشنلٹی یہ بھی میں گزارش کر چکا ہوں لسٹ یور سگنیفیکینٹ ایسٹس یہاں پہ آپ نے تفصیل دینی ہے آپ کے جو ایسیٹس ہیں وہ کیا کیا ہے یعنی کون سی پراپرٹی آپ ہولڈ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی شیئر ہے کسی کپنی کے ان کا ذکر کریں آپ کے پاس بینک میں جو پیسے ہیں ان کا ذکر کریں اگر آپ کے پاس کوئی بیرون ملک جائیداد ہے اور آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس کا ذکر کریں جو کہ ڈکلیئر کرنی چاہیے ایسیٹس میں آپ دو قسم کے ایسیٹس ہم لیتے ہیں ایک مویبل ایسیٹس ہیں جیسے آپ کی کار ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کی دوسری چیزیں ہیں ایک فکس ایسیٹس ہیں جیسے آپ کا مکان ہے اگر آپ کی کوئی زمین ہے آپ کے پاس اگر کوئی مارکیٹ ہے کمرشل پراپرٹی ہے تو دونوں موویبل اور امویبل ایسٹس کی جو لسٹ ہے وہ آپ ضرور اپنے بینک کو دیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ اگر آپ اچھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں تو اٹس اے ویری پازیٹو پوائنٹ فار یور بینک پھر رہ جی ایجوکیشن اینڈ کوالیفکیشن وہی میں نے گزارش کی کہ جو لاسٹ ڈگری آپ نے اپٹین کی فرسٹ کیا آپ نے اگر کسی سبجیکٹ میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لکھنے کی کہ میں نے پہلے مڈل کیا پھر میں نے میٹرک کیا پھر میں نے ایف اے کیا پھر میں نے بی اے کیا پھر میں نے ماسٹرز کیا اب سیدھا لکھتے ہیں کہ جی میں نے ماسٹرز کیا تو انڈرسٹڈ ہے کہ آپ نے پچھلی ایجوکیشن مکمل کی تو آپ نے ماسٹر کیا اس لیے جسٹ ون ڈگری دی لاسٹ آف ڈگری وہ لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا ریلیوینٹ فیلڈ میں کوئی ایکسپیرئنس ہے اور آپ کا اس میں تجربہ ہے تو اس کو ضرور مینشن کریں وہ آپ کے ایجوکیشن سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ آ, ہماری جو پروفائل ہم نے ڈسکس کی تھی اپنے پچھلے لیکچرز میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں جو آنٹرپنور ہیں ان میں بیسک چیز جو ہے وہ ان کی ایک انٹرنلز کا فیکٹرز ہے ان کی خدا دار صلاحیتیں اور ان کی محنت ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے محنتی ہیں بڑا تجربے کے ساتھ بڑی وہ آ, طاقت کے ساتھ وہ اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو اگر خدا ناخوستہ ایجوکیشن میں کچھ تھوڑا سا خلا ہے تو ڈزنٹ میٹر وہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو فلفل کر دے گا اگین اگر آپ کے جو پارٹنرز ہیں ساتھ ان میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کا تجربہ اور ایجوکیشن اچھی ہے تو آپ کو اکولی ہیلپ کرے گا اس اسلام میں کر جی اسٹارٹ ود یور موسٹ ریسنٹ کوالیفکیشن جیسے میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی یہ ایک ہم پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں انکلوڈ ریلیونٹ کورسز اینڈ سیمینار اگر آپ نے کہیں بھی اسی ایجوکیشن کے دوران کوئی سیمینار اٹینڈ کیا ہے کوئی مینجمنٹ کے سسلے کا یا کوئی شارٹ کورسز اٹینڈ کیے ہیں لینگویج کے کسی کے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے یا اینٹرپرینرشپ کے یا کچھ جیسے ہمارے ملک میں آگاہے بگاہ مختلف سیمینارز یا شوز یا مشینروں کے جو مینوفیکچر ہوتے ہیں وہ سیمینارس کراتے ہیں انٹروڈکٹری وہ جو اٹینڈ کیے ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشن کے ممبر ہیں جیسے chamber of commerce کے آپ کسی ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں کسی کلب کے سوشل کلب جیسے روٹری club ہے لائن club ہے ضرور لکھیں جسٹ فار یور سی کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے بٹ اگین آئی ریکویسٹ کہ سی ایک یا دو سفر سے زیادہ لمبا اس کو نہ لے کے جائیں پھر ہے جی اف یو ڈو ناٹ ہیو ویلڈ کوالیفیکیشن اور little education بیک گراؤنڈ لیو دس سیکشن آؤٹ کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بالکل کوالیفکیشن نہیں ہے اور آپ ایسے لکھ دیتے ہیں کہ جی بی اے یا ایف اے یا میٹرک ڈفرینس میں نے جیسے گزارش کی بی ٹرانسپیرنٹ آپ کو آپ کی ٹرانسپیرنسی فائنلی اٹ ول پے یو آپ کو اس کے نقصان نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ آپ ایک جسٹ ٹو بی سیلف کانشیس آپ ہو کے ایک, ایک غلط بات لکھ دیتے ہیں خدا نہ ناخواستہ جو کہ آپ نہیں لکھیں گے آئی شیور sure. تو اس کا جو بعد میں جب امپیکٹ جب پتہ چلتا ہے تو وہ پھر برا پڑتا ہے تو اس لیے یہ میری گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ بی ٹرانسپیرنٹ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو اس خانے کو نل کریں اور ایکسپیرینس کو زور دیں وہ بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ اپنی کمپنی میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں آپ کے پارٹنرز ہیں ان کے ایکسپیرینس کو ان کی ایجوکیشن کو براڈ در فارورڈ اس کو آگے لے کرنے کی کوشش کریں پروفیشنل ایکسپیرینس جو میں نے گزارش کی کہ اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے اگر آپ کو انڈسٹری چلانے کا تجربہ ہے آپ نے کچھ سرکاری ملازمت کی ہوئی ہے اس میں آپ نے مینجمنٹ کا کچھ ٹائم گزارا ہے آپ نے کورسپونڈینس کی ہے, اس کا جو آپ کو ہے آپ نے کسی ادارے میں پرائیویٹ ادارے میں نوکری کی ہے اس کا تجربہ یعنی اینی ایکسپیریئنس ان لائف میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل ایکسپیرینس کی اور وکیشنل ایکسپیرئنس کی اور پروفیشنل ایکسپیرینس کی اس کو آپ ترتیب کے ساتھ شارٹ لائن کر کے کہ جی میرا اس آرگنائزیشن میں 6 سال تجربہ ہے مینشنگ دا ایئر فرام یئر 84 فور 86 اتنا فرام ایٹی سکس ٹو اتنا well, ایک ترتیب کے ساتھ اس کو آ, آپ ضرور مینشن کریں پھر اسٹارٹ ود یور موسٹ ریسنٹ ایکسپیریئنس جو لاسٹ آپ لگا اکسپیریئنس تھا وہاں سے شروع کریں اور وہاں سے ڈاون وڈ آپ جائیں پہلے ایکسپیرینس سے شروع ہو کے لاسٹ ایکسپیرینس تک جائیں اسٹریٹ اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ڈیٹس جس دن سے آپ نے اسٹارٹ کیا پہلے وہ شروع کریں اور پھر جس دن آپ نے اس کو چھوڑا جس میں آپ کا تجربہ تھا یا اپنی اپنی کمپنی تھی اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ تھی یا اینڈنگ ڈیٹ تھی اس کا مینشن کریں پھر ہے جی اسٹیٹ یور پرنسپل اچیومنٹ ان ایوری جاب اگر آپ نے اس جاب کے اندر کوئی بیرونی سفر کیا ہے آپ نے ایگزیبیشنز اٹینڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسے ٹیکنیکل کورسز آپ کو آپ کی کمپنی نے کرائے ہیں یا آپ نے کمپنی نے کہیں آپ کو مینجمنٹ کے لیے پی آئی ایم میں بھیجا ہے یا کسی اور ایسے ادارے میں بھیجا ہے جہاں پہ آپ زیادہ پالش ہو سکتے ہیں جیسے آج کل مختلف گروپس جو ہیں مختلف جو بینکس ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو مختلف بڑے انسٹیٹیوشنز میں بیچ کی صورت میں بھیجتے ہیں کہ جی آپ آئی ٹی کی ایجوکیشن بیسک حاصل کریں آپ جو انٹرپرینور اسکلز ہیں اس کے اوپر یا مینجمنٹ کے اوپر جو ہے اپنی سکلز کو دیکھیں آپ انڈسٹریل ریلیشنشپ کے سکلز کو دیکھیں آپ جو ہے وہ سوشل سیکورٹی کے آسپیکٹس اور کمپنی کے اندر جو دوسرے آسپیکٹس ہیں اولڈ ایج بینیفٹس کے اس کے سیمینارس ہوتے ہیں تو یہ ایک نارملی uh, ایک لاتداد uh, جو ہے آپ کی جو لائف کا ایکسپیرئنس ہے اس میں آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں تو دو مینشن uh, جو ریلیوینٹ تھنگس ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اس سلسلے میں ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا پھر جی ریفرنسز ریفرسز میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے حوالے دینے ہیں جی کہ میرے پاس کیا کیا میرے جاننے والے لوگ ہیں لوکل یہاں پہ زین نشین کریں کہ جو ریفرنسز آپ دیں وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہوں جو نان لوگ ہوں اسپیشلی دا بزنس کمیونٹی دے آرن اے گڈ اور ایٹ لیسٹ بینک کے پاس جب وہ ریفرنس جاتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا امپریشن کریٹ ہو نہ کہ یہ کہ خدا نا خاصہ کوئی اس سے نیگیٹو امپریشن کریٹ اور ریفرنس جب آپ جس کا دیں اس بندے کو آپ یا تو پہلے بتا دیں کہ میں نے آپ کا ریفرنس دیا ہے تاکہ اس کے لیے اگر بینک اس کو لکھتا ہے یا فون کال کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے جی کہ میں نے تو کون سا یا وہ انکوائری کرے تو دیٹ گڈ امپریشن آن تو آپ صرف اس بندے کا ریفرنس دیں جس کو یا آپ اچھی طرح جانتے ہوں یا وہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہو اور احتیاط بتا دیں کہ جی میں نے فلاں بینک کو آپ کا نام ایز اے ریفرنس جو ہے وہ پاس کیا ہے تاکہ وہ صاحب از ناٹ کہ ان کو ایک دم سے کوئی اگر فون کال یا لیٹر آتا ہے تو وہ کہیں جی یہ اس سے فرق تو نہیں پڑے گا لیکن آپ کو بینیفٹ ضرور ہوگا give the names of persons who ہین واچ افراد جو آپ کے کیریئر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے چاہے وہ باسز تھے چاہے وہ آپ کے ساتھ کلیگز تھے چاہے وہ آپ کے ساتھ کسی انڈسٹری میں یا کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں آپ کے ساتھ ملازمت کرتے رہے ہیں ان کے ریفرنس ضرور دیں جنہوں نے ویٹنس کیا ہے آپ کی کام کو آپ کی جو ہے کارکردگی کو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کسی ادارے میں اور ان کا جو ریفرنس ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ دیٹ از اے ڈائریکٹلی فرام دی ہارسز یعنی وہ ایک ڈائریکٹ ریفرنس ہوتا ہے اگر آپ ایک ادارے میں مینیجر رہے ہیں تو آپ ضرور ریکویسٹ کریں گے جی کہ اس عرصے میں میرے جو جی ایم تھے وہ فرانس صاحب سے یو کین آلویز آسکیم اباؤٹ مائی تو جو آپ کے بارے میں اپینین جو ہے وہ جی ایم صاحب دیں گے نیچرلی وہ اپینین جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس کی سب سے زیادہ فقیت ہوگی اینڈ اف اٹس گڈ اوپینین شور اٹ بی تو وہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹو بینک تو اس میں آپ کے لئے ایک بڑی جو ہے اچھی ایک ریپو جو ہے وہ بن جاتی ہے بینک کی نظروں میں کہ دس پرسن ہیز بین اے ویری گڈ مینیجر اور ورکر اور ٹیکنیکل مین ڈیورنگ ہز پاسٹ اور اس کے جو باسز اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ ریفرنس جو ہے یہ ان کو بینک جو ہے وہ ویٹ دیتا ہے سفیشینٹ ویٹ دیتا ہے اور میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ کوئی ریفرنس نہ دیں جو آپ کو جانتا نہ ہو یا جو بائی ریکویسٹ آپ ریفرنس سے کہیں جی کہ میں آپ کا نام دیا ہے مہربانی کر کے اور آپ اچھا سا لکھتے اس طرح نہیں ہوتا نارملی میں نے جیسے گزارش کی آپ جتنا ٹرانسپیرنٹ رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے پھر جی اوائڈ نیمنگ سینئر گورنمنٹ اور سینئر آفیشل سم ٹائم معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اس لیے مینشن کر دیتے ہیں جی کہ آپ کا تھوڑا سا امپریشن پڑ جائے کہ جی آپ فلاں کے عزیز ہیں یا فلاں شخص انفلوئنشل بندہ سرکاری یا کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کا عزیز ہے یا وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کو جاننے والا ہے بالکل نہیں آ, آپ کبھی اس قسم کی جو ہے وہ آ, نہ کریں اس میں مینشن نہ کریں اس کا ناٹ یہ ایک آ, جو مینرز کے لحاظ سے بھی غلط بات ہے اور ویسے بھی لیگلی اس اس ناٹ گڈ کہ آپ کسی سرکاری بندے کا یا کسی گورنمنٹ ہائی آفیشل کا نام منشن کریں اٹ ول لک لائک یہ ایسا لگے گا جیسے آپ یو آر ٹرائنگ ٹو ہیو یور لوڈ آن سم باڈی وچ از بوتھ فار یو اٹ از بیڈ تھنگ اور جن صاحب کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی لالمی میں ان کے لیے بھی یہ ایک جو ہے ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے اینڈ مارلی اٹس ناٹ گڈ اخلاقی طور پہ یہ اچھی بات نہیں ہے آلویز اوائڈ اٹ it will never give you a positive uh, effect. It will always give you uh, threatening آپ کا ایک ہو جائے گا جو ہے is uh, for a businessman اے not good. آپ صرف اپنی ٹیکنیکلٹی سے اور اپنی جو ایکچل چیزیں ہیں ان سے مسلک رہیں اور غیر ضروری ریفرنس کو کبھی بھی اپنے اس کے اندر مینشن نہ کریں سی بی کے اندر فائنینش سچویشن یہ بڑا جی امپارٹینٹ پارٹ ہے ہمارا فائنینش یہ ہے جی کہ ہمارا وہی میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اگر آپ آلریڈی وہ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی اس کے چند طریقے ہیں کہ جی فرض کیا کہ آپ کی کمپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو پھر تو آپ کے پاس اس کی بیلنس شیٹ یا لاسٹ آڈیٹڈ اکاؤنٹ ضرور ہوں گے اس میں ایک پروڈینشل ریگولیشن کے لحاظ سے ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ میں مینشن کر دوں کہ اگر تو آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کی ویلو جو ہے وہ 20 لاکھ سے کم ہے تو کوئی بھی آپ کا جو ہے اس کو سائن کر کے جو بندہ ہے بینک کا یا آپ کا جو ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہے یہ آپ خود ایک بیان حلفی جسے کہتے ہیں ایفیڈیوٹ اس کو ایک ایفیڈیوٹ یہ ہوتا ہے کہ آن اے آفیشل اسٹمپ پیپر یو رائٹ سم تھنگ دیٹ اوکے آئی ہیو دیز آر مائی ایسٹس دس از مائی ڈیٹیل اور اس کو آپ اٹیسٹ کروا لیتے ہیں کسی اوتھ کمشنر سے اور وہ سفیشینٹ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک تو دین یو نیڈ دی ہیلپ آف اور سائن آف چارٹڈ اکاؤنٹینٹ یا ایسا جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ میں جس نے کیا ہو کورس کیا ہو ایسے اکاؤنٹینٹ جو سبان ہیں ان سے آپ اس کو اٹیسٹ کروائے بٹ افٹس مور دین 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے پراپر جو ہے آپ کو چارٹڈ اکاؤنٹینٹ جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس uh, کے مطابق ایک باقاعدہ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کی جو ساری کلاسیفیکیشن ہے اور اس کی جو جسٹیفکیشن ہے اس کو مینشن کرے آپ کے لائبریریٹیز آپ کے ایسیٹس ان کی جو ہے ریشو اور آپ کے جو نیٹ ایسیٹس ہیں نیٹ آپ کی جو لائبریٹیز ہیں یہ ساری اس میں کلیئرلی مینشن ہو تو یہاں پہ آپ کو جب آپ اپنے فائنینشیل ریفرنسز دیتے ہیں تو ریگولیشنز جو ہیں پروڈینشیل ریگولیشن سیٹ آؤٹ بائی دی سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو میں نے جیسے گزارش کی تھی مد نظر رکھیں that is مارل اینڈ لیگل ڈیوٹی آف یورس اور یہ بینک کی ایک ریکوائرمنٹ ہے بیلنس شیٹ ہم نے پہلے بھی اس دن پڑا تھا جی کہ balance sheet کیا ہے اس کے اندر مختلف جو وہ مراحل ہوتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر آپ یہ بتاتے ہیں جی کہ کیا آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں آپ کے کی ایسٹس کیا ہیں آپ کے اخراجات کیا ہیں آپ کی نیٹ لائبلٹیز کیا ہیں اور اس کی کس طرح سے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے اور بیلنس شیٹ ایک قسم کا اٹس لائک ایکس رے فار این اے پیشنٹ جس طرح آپ کی ایک پیشنٹ کا ایکس رے سب کچھ بتا دیتا ہے اس طرح ایک بیلنس شیٹ ایک بزنس مین کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ کلیئرلی بتا دیتی ہے پھر ہے جی پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ایک کمپنی کے اندر جہاں پہ اگر آپ کے پاس بیلنس شیٹ نہیں ہے تو سیدھا سیدھا ایک پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کے اخراجات کتنے رہے اس اخراجات اگینسٹ آپ کو پرافٹ کتنا ہوا جب دونوں کا آپ نے کیا تو اس کے اوپر آپ کا پھر گراس پرافٹ آ جائے گا گراس پرافٹ میں سے جب آپ اخراجات کو مائنس uh, کریں گے تو آپ کا نیٹ پروفٹ آ جائے گا تو نیٹ پروفیٹیبلٹی جو ہے اف اٹ از سے ایک پرسینٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کیا رہا ہے تو یہ بڑا ایک خوش آئند uh, ہو جائے گا سٹیپ اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کی پازیٹیو سائڈ پہ ہیں لیکن ڈونٹ بی ڈسکریجڈ ایف they آر ناٹ تو بینک جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اگر آپ sincerely اور ایک سچائی کے ساتھ ان سے ہیلپ مانگیں گے تو اس میں بھی ان کے پاس میتھڈز ہوتے ہیں مے the دی آس فاس دا ایکس اور کسی اور چیز کے لیے وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں پھر جی کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے گزارش کی کہ وہ آپ کا جو کیش فلو ہے ایک سال کا یا دو سال کا یا تین سال کا اس کی ایک ہے وہ آپ اس جب وہ دیں تو اس کے ساتھ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ضرور دیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ پتا چل جائے کہ لیکوڈیٹی جو ہے وہ پچھلے عرصے میں کیا رہی ہے بجٹ فار دا کرنٹ اینڈ کمنگ ایک پورا ایک جی اس وقت آپ کس طرح فیکٹری کو مینج کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کی پروجیکشن کہ آنے والے دنوں میں آپ کس طرح سے اس بجٹ کو جو ہے وہ کیٹر فار کریں گے تو ایک پوری ایک آپ کے پاس سسٹم ہونا چاہیے بجٹ کا تاکہ بینک کو پتا ہو کہ ان کی ایگزیکٹ نیڈز کیا ہیں منی تو یہ ہمارا ایک مختصر سا جائزہ تھا اسٹوڈینٹس ہم نے آج دیکھا کہ ہم نے اس میں جو جنرل ریکوائرمینٹس ہیں بینک کی فرام اے پرسن ہز بارور اینڈ ہی از گوئنگ ٹورڈ لینڈر تو جو بینک آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ ایکسپیکٹنس کیا ہیں اور جو آپ کو ان ایکسپیکٹیشن پہ پورا ترنا ہے تو اس کے لیے آپ کی مورل ایز ویل ایس لیگل ڈیوٹیز کیا کیا ہیں اور ہم نے اس میں ایک چیز جو بڑی اہم میں آپ سے بتا دوں جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جس پہ میں نے زور بار بار دیا ہے کہ بی ٹرانسپیرنٹ وائل یو آر نریٹنگ یور سیلف اور ویل یو آر بریفنگ یور سیلف آپ کی ٹرانسپیرنسی میں بی ایک آپ کو وقتی طور پہ آپ کو وہ تھوڑا سا وہ نگیٹو لگے لیکن یاد رکھیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بندہ جب کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو ان دا لانگ رن وہ فائدے میں ہی رہتا ہے نقصان میں نہیں رہتا اسٹوڈینٹس ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا بینک سے اس میں ہم موڈ آف پیمنٹس ڈسکس کریں گے لونس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ کیا سوٹیبل ہے اور اس کے بعد جو اس کے طریقے ہیں جن جی کے کس طرح سے آپ نے انٹرپرینورز نے یا ہمارے ایس ایم ایز کے مالکان نے ان کو اپروچ کر کے ان لونز کو لے کے کس طرح سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے مجھے امید ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کی معلومات میں جو ہو ایڈ کرنے میں اس کو بڑھانے میں کچھ نہ کچھ میں نے حصہ ضرور کردار ادا کیا ہوا ایک لیکچر کے ذریعے جانے سے پہلے پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ پڑھیں تو بزنس ڈکشنری اور دوسری ڈکشنری کو استعمال کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں اس سے آپ کی ویکیبلی بڑھے گی آپ کو ٹرمنالوجی کی سمجھ آئے گی اور یہی طریقہ ہے کہ آپ بار بار ایک لفظ کو جاب دیکھیں گے تو آپ کو فیملٹی ہو جائے گی اور آپ کو مشکلات جو پیش آتی ہیں لینگویج بیرئرز میں وہ ختم ہو جائیں گی آ, لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں پھر گزارش کروں گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خدا حافظ